سوال ہے کہ کیا عید کی نماز سے قبل قربانی ہو سکتی ہے جی نہیں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی شہروں کے اندر تو یہی حکم ہے اگر شہر میں ایک ہی جگہ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ پورے شہر میں ایک عیدگاہ ہوتی تھی وہیں پہ عید کی نماز ہوتی تھی وہیں پہ جمعہ ہوتا تھا باقی جگہوں پہ نہیں ہوتا اگر شہر میں کئی جگہوں پہ جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے کئی جگہوں پہ عید کی نماز ہوتی ہے تو اگر شہر میں کسی بھی مسجد میں ایک جگہ بھی عید کی نماز مکمل ہو گئی تو قربانی کی جا سکتی ہے اس سے پہلے اگر کسی نے قربانی کی کہ شہر بھر میں کہیں بھی ابھی عید کی نماز مکمل نہیں ہوئی یہ بھی شرط ہے فکاہا نے لکھا ہے کہ اگر تشہد میں بھی امام ہے قادہ آخرہ تشہد میں بھی جتنا تشہد یعنی قدر تشہد بھی اس نے قادہ کر لیا ہے اب صرف سلام پھیرنا باقی ہے اور کسی نے چھری پھیر دی جانور کے اوپر تو بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی کم از کم امام نے سلام پھیر لیا ہو اتنی جو ہے اتنا لازم ہے اس کے اوپر قربانی کرنے والے کے اوپر کہ اس کے بعد قربانی کرے ہاں مستحب یہ ہے کہ عید کے بعد جو نماز کے بعد جو خطبے ہوتے ہیں وہ خطبے بھی ہو لیں اس کے بعد جو ہے قربانی کرے یہ مستحب ہے بہتر ہے اس مسئلے میں جو نماز سے پہلے قربانی کرنے کا معاملہ ہے اب چونکہ دیہات جو ہوتا ہے گاؤں وہاں جمعہ فرض نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اب دیہات میں جمعہ اور عیدین منعقد نہیں ہوتے تو وہاں کے لیے حکم یہ ہے کہ طلوع فجر یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا تو قربانی کا وقت شروع ہو گیا وہاں پر قربانی فجر کے وقت کے بعد سے کی جا سکتی ہے وعالی عالم